اور بے شک ہم نیموسا کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے